جہاد میں آگے بڑھنے کا شوق ایک شخص نے بیان کیا کہ میں جہاد میں سالم مولا ابی حذیفہ کے پاس سے گزرا جو شدید زخمی تھے ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کو پانی پلاؤں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تھوڑا سا کھینچ کر دشمن کے قریب کر دو اور پانی میری ڈھال میں ڈال دو کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں اگر مغرب تک زندہ رہا تو پی لوں گا